الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على عباده الذين استفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا زدوبنا وکفر عنا سییاتنا وتوفنا مع اللبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القیامة انك لا تخلف المعاد فاستجاب لهم ربهم انی لا وضیع عمل عامل منكم من زکر او غنسا بعضكم من بعض فلدی ناجروخاری سبیلی کاجرین تاختی ہل ونگا صدق الله راسیم رب يشرح لي صدري ويسر لي امري ويحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين سورہ ال عمران کے اخری رکوع کی پہلی تین آیات میں ایمان باللہ اور اس سے پھر ایمان بالآخرت آخرت تک کا جو عقلی سفر ہے جو اختلاط ذکر و فکر کے نتیجے میں انسان طے کرتا ہے اس کی تفصیل بیان ہو چکی ہے جسے حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے اپنے حواشی میں ایمان عقلی سے تعبیر کیا ہے اب اگلی دو آیات میں ایمان سمعی کا تذکرہ ہے اس میں مزید وضاحت کی ضرورت نہیں ہوگی یہ بات میں متعدد اپنے پچھلے دروس میں واضح کر چکا ہوں کہ وہ سلیم الفطرت سلیم الق لوگ جو خود اختلاط ذکر و فکر کے نتیجے میں یہاں تک پہنچ چکے ہوں کہ انہیں اللہ کی معرفت اس کی توحید کی پہچان اس کی صفات کمال کی معرفت حاصل ہو گئی انہوں نے یہ بھی پہچان لیا کہ آمال انسانی ضائع جانے والی شے نہیں ہے اس کے نتائج نکل کر رہیں گے بلکہ اسے آگے بڑھ کر اس کے لیے ایک اور عالم کا ہونا اس کا تقاضا ان کے سامنے آیا کہ عقل ضرورت ہے کہ ایک دوسرا عالم ہو ایک دوسری زندگی ہو جس کے نوامیس اور قوانین اس عالم کے قوانین طبی سے مختلف ہوں جن میں اعمال انسانی کا بھرپور بدلا مل سکے جو لوگ ان حقائق تک پہنچ چکے ہوں جب ان کے کانوں میں کسی نبی کی آواز آتی ہے اس کی دعوت ایمان جب ان کے کانوں تک پہنچتی ہے تو بغیر کسی لہجے کی تاخیر کے وہ فورن تصدیق کرتے ہیں یہاں اب ہمارے یہ دروس جن میں کہ یہ حکمت قرآن کا تدریجن سلسلہ جو ہے ایکسفولڈ ہوا ہے انفولڈ ہوا ہے کھلا ہے تدریجاً اس میں پہلی مرتبہ لفظ ایمان آ رہا ہے ہمارے اس منتخب نصاب میں میں نے ارض کیا تھا اس سے پہلے پہلے دو اسباق میں لفظ ایمان آیا سورت العصر میں اللہ لذین من و عامر صحلحاط ابتواس اب الحق یا پھر آیا بر میں ولا کل بل آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالْكِتَ ملاقت بات کے تینوں دروس میں ایمان کی اصطلاح نہیں آئی اب ایمان یہاں آیا اور آیا کس کے ذمن میں نبی کی دعوت کے جواب میں ربنا اننا سمے منادی یونادی للی ایمان اے رب ہمارے ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو جدا آواز کو کہتے ہیں اور یہاں سے منادی یہ گویا کے یہ باب مفالہ سے فائل بنے گا ندا کرنے والا اس میں ممالبے کا انداز پیدا ہوتا ہے یعنی بڑی شدت کے ساتھ منادی ہوتی ہے آپ کو معلوم ہے کہ بڑے کسی ڈھول کے ساتھ کسی بھی ایسے ذریعے سے کہ تمام لوگوں کی توجہات کو اپنی طرف مرکوز کر لیا جائے تو پھر کوئی بات جو ہے لوگوں کو بتائی جائے یہ منادی ہے تو اس میں گویا کے اس دعوت کی شدت اور اس کے اندر جو جوش و خروش ہوتا ہے نبی کی طرف سے یا یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ یہاں ابھی لفظ رسول نہیں آیا اس لیے کہ یہ ایمان کی منادی رسول کا کوئی امت ہی بھی کر سکتا ہے رسول کا کوئی ساتھی بھی کر سکتا ہے جیسے کہ حضور نے ایمان کی دعوت دی حضرت ابو بکر ایمان لائے پھر حضرت ابو بکر نے ایمان کی دعوت پہنچائی ہے اور عشرہ مبشرہ میں سے چھ حضرات وہ ہیں جو ان کی دعوت پر ایمان لائے تو یہاں پر لفظ منادی آیا ہے یہاں پہ ابھی لفظ رسول نہیں آیا اگرچہ اگلی آیت میں رسول آ جائے گا رب بنا ما وا على الا رسونے کا ولاس دا تو اگرچہ ان دونوں آیتوں میں بیان ہو رہا ایمان بر رسالت کا لیکن پہلا لفظ جو یہاں آیا ہے وہ عام ہے کوئی بھی ندا کرنے والا کوئی بھی حضور کا امتی ہو کوئی بھی آپ کا ساتھی ہو جو آپ کی حیات طیبہ کے دوران بھی اس منادی کے اندر آپ کا دست و بازو بنا ہوا ہے اس دعوت میں آپ کا ساتھی بنا ہوا ہے آپ کا معاون بنا ہوا ہے اور اب تا قیام قیامت یہی دعوت ایمان ظاہر باتیں ابیا کے ذریعے سے نہیں بلکہ نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں کے ذریعے سے اس کا غلغلہ دنیا میں بلند ہوگا اور جاری رہے گا تو ربنا اننا سمعنا سمینا منادی لیل ایمان اے رب ہمارے ہم نے سنا ایک ندا کرنے والے کی ندا کو وہ پکار رہا ہے ایمان کے لیے انب بے, بے کم کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر یہاں لفظ ایمان جیسا کہ میں نے عرص کیا اصطلاحان آیا ہے اور یہ پچھلے سال جو محاذرات قرانی ہوئے تھے جن میں میں نے بہت تفصیل کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی امکانی حد تک حق ادا کر چکا ہوں ایمانی مباحث کا حق جو ہے ان محاذرات میں اپنی امکانی حد تک میں ادا کر چکا ہوں اس میں تفصیل سے بحث ہو چکی ہے اصطلاحی مفہوم کیا ہے ایمان کا ایمان اصطلاح کہتے ہیں تصدیق بما بیما جا بے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ. اللہ کے ساتھ لفظ معرفت بھی آ جائے گا ہو سکتا ہے کوئی شخص کسی نبی پر ایمان نہیں لایا لیکن اللہ کی کچھ معرفت اسے حاصل ہو موحد ہوگا لیکن مومن نہیں ہوگا جب تک کہ نبی پر ایمان نہ لائے بہت سے فلسفی ایسے مدرے بڑے مواحد لیکن مومن قرار پانا نبی پر ایمان یہ ہے در حقیقت کے جو ایمان کی اصطلاحی جو بنیاد ہے وہ نبی کی تصدیق ہے قانوناً میں نے ارض کیا ہے کہ اصل ایمان جو قانونی اعتبار سے فرقی اعتبار سے اصل ایمان ایمان بل رسادت ہے یہی وجہ کہ یہاں اصطلاح جو ہے وارد ہوئی اِنَّنَا سَمِعْنَا يُنَادِي انا سمینا منادی انام رب کم فام اب اس کے بعد دعا ہے اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورہ بقرہ کے ساتھ اس سورہ مبارکہ کی ایک مشابہت یہ بھی ہے کہ سورہ بقرہ کا بھی اختتام ہوا ہے بڑی عظیم دعا پر بڑی طویل دعا ہے ربنا نالا تو آخذناسینہ وقتانہ بڑی طویل دعا ہے لیکن یہاں بھی اس سے بھی زائد طویل ہے اگرچہ یہ کئی آیات پر مشتمل ہے وہاں وہ ایک آیت ہے اس سے زیادہ طویل کوئی آیت کو مجید میں دعا پر مشتمل نہیں ہے وہ طویل ترین آیت ہے کہ جو دعا پر مشتمل ہے جس پر کہ اختتام ہوا سورہ بقرہ کا لیکن سورہ آل عمران کے آخر میں بھی نہایت جامع دعا اور بڑی طویل دعا اور یہاں یہ کئی آیات پر مشتمل ہے وہ تو شروع تو ہو چکی ہے اس سے پہلی آیت سے ربنا ان کا النار فقد اخذہ بلکہ اس سے بھی پہلے ربنا ما خلق باطلا باتلا فقنا عذاب النار ربنا, انك من النار فقد وما من ربنا ان منت خلنا ربنا اندنا سمے نام لیمان انا بنو رب کمفام ربنا فقفر لنا زنو بنا مکفر انا سی آتنا گویا کہ ساڑھے تین آیات یہاں مسلسل ہے جو دعا پر مشتمل ہے اب جو دعا یہاں آ رہی ہے ذرا اس کو نوٹ کر دیجیے اختصار ہی سے بیان کر سکوں گا بنا فر لانا زنو یہ مغفرت کسے کہتے ہیں لفظی مفہوم اس کا کیا ہے غفر کا بادہ آتا ہے کسی چیز کو ڈھانپ لینے کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں پردہ پوشی ڈھانپ لینا کسی کے عیب پر پردہ ڈالنا کسی کی خطا پر پردہ ڈالنا چشم پوشی کسی کی خطا سے چشم پوشی کرنا یعنی یہ کہ اس کو نمایاں نہ کرنا یہ ہے اصل میں مغفر کہتے خود کو یہ جو فوجی لوگ اپنے سروں پر خود جو ہے پہنتے ہیں آج کل بھی اسٹیل ہیلمٹ جو ہے تاکہ گولی سے سر کو بچایا جا سکے تلوار کے وار سے سر کو بچایا جا سکے سر کو ڈھانپنے والی شے جو ہے یہ مغفر ہے تو مغفرت کیا ہے گناہوں کو ڈھانپ لینا اللہ تعالی اپنی شان غفاری اور شان رحیمی سے ہمارے گناہوں پر پردہ ڈال دیں یہ اس کی شان مغفرت ہے کفر لنا ضرور بنا ہماری کوتاحیاں ہمارے قصور ہماری فروغ داشتوں کو درگزر فرما ان کی پردہ پوشی فرما وہ کفر اننا سہی آتے نا مفہوم کے اعتبار سے لفظ کفر پر گفتگو ہو چکی ہے تیسرے درس کے ضمن میں ومن قفرا فعم اللہ ونی الحمید کفر بھی کہتے ہیں کسی کہ چیز کو چھپا دینے کو کفر اننا سہی آتے لیکن اس تقفیر کے ساتھ جب ان آتا ہے حرف جار اس کے معنی کسی چیز کو دور کر دینا ہٹا دینا جس طریقے سے ہم لفظ کفارہ استعمال کرتے ہیں آپ سے کوئی خطا ہو گئی ہے آپ نے کفارہ ادا کر دیا گویا کہ اس خطا کا اثر زائل ہو گیا اب اس کی گرفت جو ہے آپ سے نہیں ہوگی آپ نے اس کا بدل دے دیا ہے ادا کر دیا ہے کفارہ دے دیا ہے تو وہیں سے لفظ تکفیر ہے تکفیر ان ہم سے دور کر دے ہماری برائیاں اور اس کے دونوں مفہوم ہوں گے اب تک جو کچھ ہمارے نام اعمال میں سیاہیاں درج ہیں جو بھی اس میں دھبے موجود ہیں پروردگات ان کو تو دھو ڈال ان کو صاف کر دے یہاں تک بھی آتا ہے بعد احادیث کے اندر کہ اللہ تعالیٰ جب انسان توبہ کرتا ہے اور صحیح معنی میں توبہ کا حق ادا کرتا ہے اس کی شرائط پوری کرتے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں جہاں گناہ کا اندراج ہوتا ہے گناہ کو وہاں سے ہٹا کر اس کی جگہ پر نیکی کا اندراج ہو جاتا ہے پولا کا یمن دل اللہ سیات ہم حسنات اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو بدل دیتا ہے بھلائیوں سے نام اعمال میں بھی ان بدیوں کی جگہ نیکیوں کا اندراج ہو جائے گا تو یہ ہے کب فر ان نہ آتے نا. اور دوسرا مفہوم کیا ہے ہمارے دامن کردار پر جو دھبے ہیں اب تک کی زندگی جو غفلت میں گزری ہے پرور اب تک جو ہمیں شعوری ایمان حاصل نہیں ہوا تھا پرور اب تک ہمیں یہ نعمت ایمان جو ہے اس طور سے میسر نہیں آئی تھی کہ ہمارا عمل اور ہماری عملی ہی رویش درست ہو سکتی جو خطائیں ہو گئی ہیں پروردگار ان سے بھی درگودر فرما اور جو بری عادتیں ہم نے اپنے اندر پروان چڑھا لی ہیں ان کو بھی دور کر دیں ہمارے دامن کردار پر جو دار ہے ہماری جو عادتیں ہیں جو راسخ ہو گئی ہیں کب پھر اننا آتے تیری ہی مدد شابل حال ہوگی تو ہم اس ان کے چنگل سے اپنے آپ کو آزاد کر سکیں گے جیسے ایک بڑی عمدہ نظم کبھی پڑھی تھی اپنے طالب علم کے دور میں آئی بلڈ دیز بار آئی واز ایک تصور دے رہا ہے شاید کہ جب میں جوان تھا جب میرے قوا میں طاقت تھی میں نے کچھ عادتیں ایسی اپنی راسخ کر لی ہیں پختہ کر لی ہیں کہ اب میں ایک پنجرے کے اندر بند ہو کر رہ گیا ہوں اب اس پرندے کے مانندوں جو چاہتا بھی ہے پنجرے سے نکلنا لیکن اب میرے اندر میرے بازوں میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ان سلاخوں کو میں موڑ سکوں اور اس میں سے نکل سکوں اس لیے کہ میں نے خود ہی جبکہ جو میں جوان تھا میں نے یہ پنجرا اپنے گرد جو ہے بنا لیا ہے اور ان سلاخوں میں اپنے آپ کو بند کر لیا بار ون آئی اب میں پھڑ پھڑا رہا ہوں لیکن یہ کہ اب اس پنجرے سے باہر نکلنا میرے بس میں نہیں ہے تو اللہ تو ہی ہمت دے تو ہی توفیق تطا فرما تیری ہی تائی تو نسرت ہوگی تو ہم ان برے آدات و اتوار سے اپنے آپ کو آزاد کر سکیں گے <مَعَلَبْرَار> یہ باب تفاول سے جب آتا ہے لفظ اس کے مانی ہے پورا پورا وصول کر لینا وفا یو وفی پورا پورا دے دینا توفا یا توفی پورا پورا لے لینا تو یہاں پہ اصل میں لفظ جو ہے یہ توفا نہ باب تفعول سے یعنی اس کا اطلاق, اطلاق جو ہے مجادن اس کے معنی موت پروردگار ہمارا خاتمہ کی جو ہم پر موت وارد کی جو لیکن اپنے ابرار بندوں کے ساتھ معل ابرار یہاں پر وہ پورا درس جو ہے ہمارا آیا تھے بل وہ اپنے زیر میں لے آئیے دل کیا ہے لیکی کیا ہے الاق الزین صدق ولاء کام المتخم اس کے کیا پری ریکٹس ہیں ولاکن آخر و ملاقل کتاب و نبیم اللہ آخر آیا ال تو اللہ ان کے ساتھ ان میں شامل کر کے جیسا کہ سورہ فاتحہ میں بھی ہم نے انمتا علیہم کی تشریح میں پڑھی وہ عائد سورہ نساکی الازین علیہم من النبی و صدیقی نو شہدائے و صالحیم و حسن الا رفیقہ پروردگار ہمیں اس جماعت میں شامل کی جو ہمارا حشر ان کے ساتھ کی جو اپنے نبیوں کے ساتھ اپنے صدیقین کے ساتھ شہدا کے ساتھ صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ان کے ساتھ ہو ہمیں آخرت میں ان کے زمرے میں شامل کیجو تو یہ بڑی جام دعا ہے ربنا فقفر لنا ذنوبنا بنا و کفر وتوفنا سی آتنا و ربنا و ما واتنا على رسنے کا نوٹ کیجئے یہاں اور ایرب ہمارے ہمیں دیجو وہ سب کچھ جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کے ذریعے یہاں رسول آیا ہے دعوت میں تو نبی بھی دعوت دے سکتا ہے رسول بھی دعوت دے سکتا ہے غیر نبی بھی دعوت دے سکتا ہے امتی بھی دعوت دے سکتا ہے ایمان کی ندا کوئی بھی اس کے لیے منادی کرنے والا کھڑا ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے جو وعدے انسانوں سے ہوئے وہ صرف رسولوں کی مساکت سے ہوئے واد نہ آداروں سونے کا پروردگار ہمیں وہ سب کچھ دی جو جس کا تو نے وعدہ کیا ہم سے وادتا نہ وعدہ ہم سے کیا لیکن براہ راست ہم سے تو, تُو ہم کلام نہیں ہوا تیرا وہ وعدہ ہم پر تو نازل نہیں ہوا تیری وہی ہم تک نہیں آئی بلکہ ہم نے تصدیق کی ہے تیرے رسول کی ہم نے اس کی بنیاد پر اور اس کی اتارٹی پر ان وادوں کو سچ سمجھا ہے اور ان کی تصدیق کی ہے تجھ پر ایمان لائے ہیں تو ربنا ما رسو دیکھا و لا تخذنا یومل قیامہ اور اے رب ہمارے قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کیجو یہ لفظ پہلے بھی آ چکا ہے ان کا منتخل ان نعرہ فقت افزا جس کو بھی تو نے آگ میں داخل کر دیا اسے تو رسوا کر دیا لا تخذینا یومل قیامہ پرور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کیجو اب اس میں بھی خاص طور پر ایک نکچہ رکھیے دنیا کی رسوائی اگرچہ دعا تو کرنی چاہیے اللہم اجرنا من خز دنیا وعذاب آخرہ پروردگار ہمیں دنیا کی رسوائی سے بھی بچا اور آخرت کے عذاب سے بھی بچا لیکن دنیا میں رسوائی بہرحال عارضی رسوائی ہے البتہ آخرت کی رسوائی ابدی رسوائی ہے چنانچہ اس کا میرے ذہن میں فورن جو مثال آئی ہے کہ وہ غامدی خاتون رضی اللہ تعالی انہا اور حضرت باعث رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے دنیا کی رسوائی کر لی آخرت کی رسوائی سے بچنے کے خود جا کر حضور کی خدمت میں کوئی گواہ نہیں کسی نے الزام نہیں دیا کوئی پروسیکوشن نہیں ہوئی کہیں جو ہے کسی پولیس نے انہیں گرفتار نہیں کچھ نہیں خاتون خود آتی ہے حضور مجھ سے وہ خطا ہو گئی ہے جس کی سزا رجم ہے حضور آخرت کے عذاب سے میں بچنا چاہتی ہوں اس دنیا میں مجھے پاک کر دیجیے یہ دنیا میں یہ سزا کا اجرا جو ہے گویا کہ مجھے پاک کرنے کا ذریعہ ہو جائے حضرت ماس بھی خود حاضر ہوتے ہیں خود اقرار کرتے ہیں حدود نے تو حت امکان ان سے جیسے کہ ایک حدیث بھی حیدرا الحدود انل مسلمانوں سے سزاؤں کو دور رکھنے کی کوشش کرو خام ٹریگر ہیپی نہ بن جاؤ ہاتھ میں جو ہے وہ کوڑا لے کر ڈھونڈتے نہ پھرو مجرموں کو بلکہ یہ کہ جہاں جرم واقع تر نگاہوں کے سامنے آ جائے خود ہی اپنے آپ کو ظاہر اور آیا کر دے وہاں تو ظاہر بات ہے کہ جو اجرا ہے حدود اور تعزیرات کا وہ کرنا ہوگا لیکن یہ کہ خود اس میں کوئی مسرت محسوس نہ کرو آدمی سیڈسٹ نہ بن لوگوں کو تکلیف دینے میں اسے راحت محسوس نہ ہو تو حضور نے کہا دیکھو تو اس کا منہ سونگو کہیں نے شراب تو نہیں پی ہوئی کہ نشے میں تو نہیں یہ کہہ رہا ہے اسے ہوش نہ ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں معلومہ نہیں بار بار کہہ رہے ہیں حضرت مائز حضور مجھ سے وہ خطا ہو گئی مجھے پاک کر دی تو میں اس کو صرف اس وقت اس لیے کوٹ کر رہا ہوں کہ دنیا کی رسوائی اس کی کوئی حقیقت نہیں آخرت کی رسوائی بہت بڑی شہدائی بھی رسوائی ہے بلا تخذنا یوملیامہ پروردگار ہمیں آخرت میں رسوانہ کی باقی دنیا میں ایک رسوائی وہ بھی ہوتی ہے جو دائیا حق کو ہوتی ہے ان کو کوڑے لگتے ہیں حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کو لگے یہ بھی ایک طرح کی رسوائی ہے تو اس طرح تو تمام جتنے بھی مجددین امت ہیں ان کو تکلیفیں اٹھانی پڑی ہیں خود نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اب میں کیا لفظ جو ہے اس کے لیے استعمال نہیں کر سکتا لیکن یہ کہ اگر آپ شیر کا انداز اختیار کریں تو رسوا سرے بازارے آ شوق ستم گارے آخر تائف کی گلیوں میں کیا ہو رہا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پتھراؤ کیا جا رہا ہے بچے جو ہے لڑکے اسٹریٹ ارچنز جنہیں آپ کہیں گے تالیاں بجا رہے ہیں کہہ لگا رہے ہیں تاک تاک کر جو ہے آپ کے ٹخنے کی کو کا جو ہڈی ہے ٹخنے کی اسے نشانہ بنا کر پتھر مار رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا تھا رسوا سرے بازارے آ شوق ستم یہ تو ہو رہا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی دنیاوی اعتبار سے کہا جائے اسی لیے پھر آپ کے زبان مبارک پر وہ فریاد بھی آئی ہے پروردگار الا من نا پروردگار کس کے مجھے حوالے کر دیا ہے الابائی تجم ہونی اور الا ادبی من لگتا امری پروردگار کیا مجھے ان کے حوالے کر دیا ہے اللہم کا شکو حکوتی وکیلت ہی لتی وہ ہوا نہیں اللہ تری ہی جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا اپنے وسائل کی کمی کا اور یہ جو لوگوں کے سامنے بے عزتی ہو رہی ہے حوانی الناس یہ حل کسے کہتے ہیں یہ وہی رسوائی تو ہے لوگوں کے سامنے جو رسوائی ہو رہی ہے کہاں جاؤں کس کے پاس شکایت کروں کس سے فریاد کروں الہ کاشکوز و فقوتی و قلت ہیرتی و حوانی تو معلوم یہ ہوا کہ دنیا کی رسوائی اللہ تعالی بچائے اس سے بھی اللہ اجرنا بھی خج دنیا واضاب داخلہ لیکن اصل رسوائی زال کا یوم تبابل ولا تخذنا یوم القیاب ان کا لا تخلف فلمیات یقیناً تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے اس کے کیا معنی ہوئے ہمیں اگر اندیشہ ہے تو یہ ہے کہ ہم ان وعدوں کے مستاق بن سکیں گے یا نہیں یہ اندیشہ نہیں ہے کہ تو اپنے وعدے کو پورا نہیں کرے گا تو تو اپنے وعدے میں سچا ان اللہ لا يخلف فلمیات یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا لیکن ہمیں اگر اندیشہ ہے ہم اپنے اعمال اپنی کمزوریوں پر جب نگاہ ڈالتے ہیں ہم اپنے دامن میں ابھی کچھ دھبے دیکھ رہے ہیں تو پروردگار اپنے گریبانوں میں جھانکتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ کیفیت تو حاصل نہیں ہے کہ جو حاصل ہونی چاہیے اس کی بنا پر اندیشہ ہے کہ ہم اس یار پر پورے نہ اتریں ہم تیرے ان وعدوں کا مزداخ ثابت نہ ہو سکے جو تُو نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے ہم سے کیے اس لیے گزارش بفرت فرما خطاؤں سے درگدر فرما کوتاہیوں پر کی پردہ پوشی فرما ہماری برائیوں کو دور کر دے نام اعمال کے دھبوں کو دھو دے تاکہ ہم تیرے ان وعدوں کا مستاق بن سکیں یقیناً تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں یہاں یہ پانچ آیات پوری ہو گئی ایمان ایمان باللہ ایمان بالآخرہ ایمان بالرسالہ ایک آیت میں ایمان باللہ کا تسکرہ دو میں ایمان بالآخرہ کا تسکرہ اور پھر دو میں ایمان بل رسالت کا تذکرہ اب چھٹی اور آخری آج پر آئی وقت بہت کم ہے اس آیت میں جیسا کہ میں ابتدا بیاض کر چکا ہوں ان لوگوں کا نقشہ جو ان کے عمل کا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک جھلک دکھا دی ان کا کردار ان کی سیرت ان کا کریکٹر ان کا رویہ اس لیے کہ یہ لوگ جو اتنے سلیم الفطرت ہوں جو اتنے صحیح العقل ہوں جن کی سوچ درست ہے جنہوں نے کائنات کے حقائق کا سراغ لگا لیا ہے جنہوں نے ایمان اور معرفت کی دولت حاصل کر لی ہے ایک لفظ میں ارض کروں گا یہ منافق نہیں ہو سکتے یہ تو پھر ہر چے باد کی روش ہوگی اب جو ہو سو ہو اللہ کو مان لیا ہے جو تکلیف آئے جو آزمائش آئے جو امتحان ہو ہر چے باد ما کشتی درا بنداخت ان کا رویہ وہ ہوگا کچھ لوگ ہوتے ہیں کیلکولیٹنگ مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں دیکھ بھال کر ایمان لاتے ہیں سوچ کر لاتے ہیں کوئی اندیشہ تو نہیں کوئی خطرہ تو نہیں کوئی اور وقتی سی تحریک ہو گئی کسی سے ایسے ہی فوری طور پر متاثر ہو گئے ان لوگ یہ لوگ زیادہ دیر تک ساتھ نہیں چل سکتے لیکن جن لوگوں کی عقلی کیفیت یہ ہو جو اس حکمت سے سرفراز ہو جو اتنے سلیم الفطرت لوگ جن کی یہاں تک رسائی ہوئی ہو جنہوں نے اس طرح بالحانہ انداز میں تصدیق کی ہو نبی کی جنہوں نے اس طریقے سے پیش قدمی کی ہو آگے بڑھ کر قبول کیا ہو ان لوگوں کا کردار کیا ہوگا اس کو ایک دعا کے جواب کی شکل میں اللہ نے بیان کیا فسٹ اجا ہوم اب یہاں پر جو سپونٹینٹی ہے اس میں ادھر دعا ختم ہوئی ادھر اللہ تعالی کی طرف سے اس کی اجابت کا اعلان ہو رہا ہے اس کے لیے فارسی کا ایک شعر مجھے یاد آیا ہے بڑا پیارا شعر ہے میں ترسز آہ مظلوما کہ ہنگامے دعا کر دن اجابت از درے حق بہرے استقبال می آیت اور عجیب بات ہے یہ پڑھا بھی تھا کوئی چھٹی پانچویں چھٹی ساتویں جماعت کی کتاب میں اردو کی کتاب میں تو اس میں سات